المتفین سورت المطفین مکی ہے اس میں چھتیس آیتیں اور ایک رکو ہے نام پہلی آیت میں ہی المتفین کا لفظ آیا ہے یہی اس صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے زمانہ نزول ابن مسعود زحاک اور مقاتل کے نزدیک یہ سورت مکی ہے نحاس اور ابن مردوہ نے ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے یہی روایت کی ہے اور نسئی اور ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کا حال ناپتول میں بہت برا تھا تو اللہ تعالی نے ویل متفقین نازل فرمایا صاحب محاسن التنزیل لکھتے ہیں کہ بظاہر یہ صورت مکی ہے اس کا سیاق اور بالخصوص اس کی آخری آیت نے بتاتی ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی